اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي سرحا علي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار منعل فلا عطن فلازا علّہ ومن و منعامل صالحمن ذکر اُنسا و ممن فعلاک ید خلون الجنت یورزقون فیحہ بغیر حساب یا قوم مالی ادعو کُم علن جات و تدعو ننی علنار تدعننی لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم, وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنا مردنا إلى الله وأنا المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مقصد سورہ مومن کا رد شرک دعا کا شرک فی دعا کی نفی کی جا رہی ہے عبادت کا مستحق پکار کے لائق صرف اللہ ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعویٰ آیت نمبر چودہ میں ساٹھ میں اور پینسٹھ میں ذکر کیا جاتا ہے فد اللہ مخلصی علیہ الدین وقال رب کمعونی استجب لکم هو لا الہ الا ہو الح اللہ فدعہ مخلصین اللہ الدین سورت میں ترغیب سے تبلیغ یہ بھی نہایت تاکید کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اور سورت کے آغاز میں ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور وہ ایسی ذات ہے کہ گناہوں کا بخشنے والا غافرزم قابل توب نافرمانی کی شدید العقاب ہے اور اس کتاب میں بنیادی مسئلہ یہ ہے لا الہ اللہ اللہ کی کتاب میں جھگڑنے والے وہ کون لوگ ہیں تو یہ ترغیب تبلیغ کا انداز تھا حضرت موسیٰ کا واقعہ یہ مبلغ کے لیے بطور تسلی کے بھی اور ساتھ میں دلیل نقلی بھی ہے سورت کے دعوے پر جس میں رجل مومن وہ توحید کی دعوت دے رہا ہے توحید کی دعوت وہ دیتا ہے رجل مومن نے تقریر کی فرعون کے دربار میں حضرت موسا علیہ السلام کے دفاع میں تو اب فرعون جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرے ہی لوگوں میں اور میرے ہی اپنوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو موسا کی بات کی تائید کر رہے ہیں فرعون کو یہ اپنا اقتدار وہ جاتے ہوئے دکھائی دیا تو اسی لیے فوراً وہ لوگوں کی توجہ اور لوگوں کا ذہن پھیرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں لوگ اس کی باتوں میں نہ آ جائیں فرون حامان سے کہتا ہے اور یہ دنیا پرستوں کا یہی طریقہ ہے دلیل ہے نہیں بس یا دمکانے پر آ جاتے ہیں یا پکڑنے پر قتل کرنے پر دھمکیاں دینے پر اور یا بات کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ وہ ہٹ جائے یہ جی آج بھی اس ملک میں یہی ہوتا ہے یہ جی ایسے اور خصوصاً مسلمان حکمران یہ جی آج کے دور میں ستاون اسلامی ممالک میں مسلمان حکمرانوں کا حال دیکھیں جب ہاتھ سے اقتدار جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے یہ جی تو ایسے واقعات خود بخود رونما کرتے ہیں جی تاکہ لوگ یہ جی کہیں یہ جی ان سے اقتدار چھیننے کی طرف ان کی توجہ وہ نہ آ جائے اسی طرح دنیاوی امور میں اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کو ایسے جکڑ کے رکھا ہے بالکل جیسے فرعون کی سیاست تھی کہ بنی اسرائیل کو ایسے غلام بنایا تھا اور ایسے ان سے بگار اور خدمت وہ لی جاتی تھی کہ کہیں فرعون سے اقتدار وہ چھن نہ جائے اور آج بھی یہی ہے یہ وہی فرعونی سیاست ہے وکال فراون اور کا فراؤن نے یا ہمان و اے حامان اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اب نلی سرحن کہ بنا دو میرے میرے لیے سرحن بلند و بالا محل ایک آلیشان محل سرح ایک بلندو بالا عمارت کہ جو خوبصورت بھی ہو اور بلند بھی ہو بنا دو میرے لیے سرحن ہن ایک آلیشان عمارت کس لیے لعلی ابلغ الاسباب جی تاکہ میں پہنچ جاؤں ال راستوں تک کون سے راستوں تک یہ اسباب سماوا تھی آسمان کے راستوں تک فات تل الا الا ہی اور میں خبر لوں موسا کے اللہ کی ونی لازن ہوں کازبا اور بے شک میں لازن ہوں میں گمان کرتا ہوں اس پر یا میں یقین زن بمانے یقین کے بھی آتا ہے اور بے شک میں یقین کرتا ہوں اس پر کادن کہ یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے وہ کدال کا سو و عملی ہی اور اسی طرح مزین کیا گیا تھا فراون کو اس کا وہ برا عمل وصد سدھ عان اور وہ بند کیا گیا تھا صحیح راستے سے یعنی صحیح راستے سے اسے منع کیا گیا تھا اور اسے توفیق نہیں دی گئی تھی وجہ یہ کہ وہ حق کے مقابلے میں زد اور اعنات پر وہ ڈٹا ہوا تھا وہ مقیع دو فراون اللہ فی تباب اور نہیں تھی فراون کی تدبیر مگر تباہی میں یہ آیت پہلے بھی سورہ قصص آیت نمبر اٹتیس میں یہ فرون کا حامان کو ایک عمارت بنانے کا کہنا یہ پہلے بھی یہ گزر چکا ہے سورہ قصص آیت نمبر اٹھتیس میں تھا فوق لیمان ولیطین کے مٹی پر آگ کو جلاؤ فجالی سرحن اور میرے لیے ایک علیشان عمارت بناؤ لالی اتل الا ہی موسا ویلازنہ مِنَ الْكَاذِبِينَ وہاں پہ بھی یہ تھا تو وہاں پہ ہم نے عام طور پہ لوگوں کا اس آیت کی تفسیر میں یہ کہنا کہ فرعون نے یہ کہا کہ میں ایک عمارت میرے لیے بناؤ تاکہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں اور وہاں پہ میں موسا کے الہ کے ساتھ لڑوں اور فراون نے وہاں سے تیر پھینکا کہ جو خون میں لت پت وہ نیچے گرا اور میں نے موسا کے الہ کو میں نے مار دیا ہے ہم نے وہاں پہ اس واقعے کی تردید کی تھی امام راضی کہتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ یہ تو ایک ادنا عاقل وہ بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ایک ادنا عاقل بھی وہ یہ بات نہیں کر سکتا اتنی بلند و بالا عمارت پہاڑ سے زیادہ بلند و بالا عبارت یہ کوئی بھی شخص وہ دنیا میں بھی نہیں بنا سکتا حالانکہ بڑے بڑے اور بلند پہاڑ ہیں حالانکہ پہاڑ کے اوپر بھی اگر انسان کھڑا ہو جائے تو یہ آسمان اسے ویسے ہی دور دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین پہ کھڑے ہونے والا شخص تو اسی لیے یہ بات یہ عقل سے بعید ہے اسی لیے امام راضی کے حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اصل میں فرعون لوگوں کی توجہ وہ ہٹانا چاہتا ہے لوگوں کے ذہن ایسی بات میں وہ الجھانا چاہتا ہے تاکہ حضرت موسا کی بات کو کوئی توجہ نہ دے سکے رجل مومن جو فرعون کے دربار میں کھڑا ہے حضرت موسا کا دفاع کرنے کے لیے تاکہ رجول مومن کی باتوں میں کوئی آ نہ جائے اسی لیے امام راضی کہتے ہیں کہ امام راضی کہتے ہیں کہ زیادہ درست قول یہ ہے ان کانا او ہی بنا ولم یبنی کہ وہ لوگوں کو اس آبادی اور عمارت کے بہانے میں لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتا ہے اگرچہ اس نے وہ چیز وہ بنائی نہیں ہے ولم یب نظالے کا اس نے یہ وہ قلعہ عمارت وہ بنائی نہیں کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے قرطبی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے کہ تیر پھینکا جائے اور وہاں سے خون سے وہ لت پت وہ گرا تو قرطبی کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے وہ اللہ عالم بس اللہ ہی اس واقعے کی صحت کو خوب جانتا ہے یعنی انہوں نے بھی اس کو مشکوک قرار دیا ہے اسی طرح ابو حیان اندلوسی وہ کہتے ہیں کہ او ہم فرعون نے اپنی قوم کو وہم میں مبتلا کیا ان کی توجہ ہٹانے کے لیے فرعون نے یہ چال چلی کہ وہ موسا کے علاح تک وہ پہنچتا ہے اور اسے وہ پتا تھا وہ اور اسے یہ پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن قوم جاہل ہے اور جاہل وہ تو سب باتوں پر یقین کر لیتے ہیں تو اسی لیے اور قرآن بھی آگے سورہ ذخرف میں کہے گا فسط خف قو مہو اس نے قوم کو بے وقوف بنایا تھا اور قوم بھی اس کے پیچھے چل پڑی تھی حضرت موسا کی باتوں کو دلیل کے ساتھ نہیں مان رہے تھے معجزے تھے لیکن فرعون کی ان بے بنیاد باتوں میں وہ آ گئے تھے تو یہاں پہ فرعون لوگوں کی توجہ وہ ہٹانا چاہتا ہے وہ کال اور کہا فرعون نے یا ہمانو اے ہمان بنا دے میرے لیے سرحن ایک علیشان عمارت ایک عالی شان عمارت میرے لیے بناؤ کس لیے لالی ابل ولا اسباب تاکہ میں پہنچ جاؤں دروازوں تک کس چیز کے دروازے اسباب السماوات آسمان کے دروازوں تک فات تو الہ الا اور میں خبر لوں موسا کے الہ کی لا ازن کازبا ابن کثیر کہتے ہیں نیلا از کا دن دو مطلب ہیں اس کے ایک یہ کہ میں یقین کرتا ہوں اس موسا پر کازبن کی یہ جھوٹا ہے ایک مطلب یہ تھا کہ یہ میرے الہ کہتا ہے کہ کوئی اور خدا ہے فرعون دہری تھا وہ اپنے آپ کو انرب کم کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا الہ اور خالق ہوں اور میں موسا کو جھوٹا کہتا ہوں کہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا کہتا ہے یہ جھوٹا ہے اور دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ میں یقین کرتا ہوں میں گمان کرتا ہوں اس پر جھوٹے ہونے کا کیا مطلب کہ میں فعت الا اللہ موسا کہ میں خبر لوں موسا کے اللہ کی اور میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ واقعی یہ موسا جو یہ دعوی کر رہا ہے کہ انی رسول من رب العالمین کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں تو میں جاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ آیا تم نے ہی اس الہ کو بھیجا ہے اور یہ تمہاری طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے دراصل ابن کثیر کہتے ہیں کہ فرعون کا مقصد یہاں پہ لوگوں کو حضرت موسا پر ایمان لانے سے کسی طریقے سے پھیرنا ہے کہ وہ کسی طریقے پر لوگوں کو حضرت موسا پر ایمان لانے سے اور رجل مومن کی باتوں میں نہ آنے سے وہ پھیر دے کہیں وہ ان کی باتوں میں نہ آ جائیں وہ انی لاظن ہو اور میں بے شک میں یقین کرتا ہوں اس پر جھوٹے ہونے کا وہ کدال کزراسو عملی ہی اور اسی طرح خوبصورت کیا گیا تھا فرعون کو اس کا وہ برا عمل برا عمل کیا تھا کہ فرعون لوگوں کو ان باتوں میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں آسمان کے ہمان میرے لیے ایک عمارت بنا دو اور میں موسا کے الہ کی خبر لیتا ہوں اسی طرح اس کا وہ برا عمل موسیٰ کو جٹھلانا اور یہ کفر کرنا اور یہ شرک کرنا وہ کدال کزو فراون سو عملی ہی اور اسی طرح مزین کیا گیا تھا فرعون کو اس کا وہ برا عمل اور یہی شیطان کا وہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے کہ وہ کسی کو اس کا وہ برا عقیدہ وہ برا عمل وہ خوشنما کر کے دکھائے وہ سدھ عن سبیل وسدہ آنس سبیل اور وہ منع کیا گیا تھا صحیح راستے سے یعنی صحیح راستے کی توفیق یہ اس سے چھین لے گئی تھی وہ عن آنس اور وہ منع کیا گیا تھا صحیح راستے سے وجہ یہ کہ ضد اور اعنات کی وجہ سے اس سے وہ توفیق وہ چھین لی گئی تھی وہ ماقعی دو فراؤن اللہ فی تباب اور نہیں تھی فرعون کی تدبیر مگر تباہی میں یعنی اس نے یہ جو عمارت بنانے کی تدبیر کی وہ بھی اس کے کوئی کام نہیں آئی اسی طرح رجل مومن کو لوگوں کو اس کی تقریر میں اس سے بہکانے کی جو اس نے کوشش کی یہ تمام رائے گا اور برباد گئیں وہ ماقعی دو فراون اللہ فی تباب اور نہیں تھی فرعون کی تدبیر مگر تباہی میں تباب یہ تبا کا مزدر ہے یا کی طرح مزدر ہے جس طرح سورہ لہب میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب تو یہ بھی تباب یہ بھی اسی کی طرح مزدر آتا ہے وہ کالل لدی اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لایا تھا اللہ کی توحید پر وہ رجل مومن یا قوم اے میری قوم اتبعونی میری تابے کرو میری تابے کرو اہدکم سبیل الرشاد تاکہ میں دکھاؤں تمہیں سیدھا راستہ بھلائی کا راستہ بھلائی کا راستہ میں تمہیں دکھلاتا ہوں اور میں تمہیں بتلاتا ہوں حالانکہ حضرت موسا علیہ السلام وہ زندہ پیغمبر ہیں اور ابھی موجود ہیں اگرچہ فرعون کے دربار میں ابھی نہیں ہیں لیکن آیا ایک شخص پیغمبر کی موجودگی میں ایک مومن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تابے داری کرو اگر وہ پیغمبر کی تابے داری کر رہا ہے تو وہ اپنی تابے داری کی تربی بھی لوگوں کو بلا سکتا ہے رشاد تابے داری کرو میری اور میں دکھاتا ہوں تمہیں بھلائی کا راستہ اور یہاں پہ وہ بھلائی کا راستہ وہی ادرت موسا کا راستہ ہے بلائی کا راستہ کیا ہے تو یہاں پہ سبیل اور رشاد کی وضاحت کر رہا ہے یا قوم اے میری قوم ان هذه دی حیات و دنیا بے شک یہ دنیا کی زندگی متا یہ صرف ایک عارضی فائدہ اٹھانا ہے متا ان ایک چند روزہ فائدہ اٹھانا ہے متا وہ ان الآخرت یہ دار القرار اور دنیا کی یہ زندگی ہی اصل میں یہ تمام گناہوں کی ایک بنیاد ہے لوگ حق سے دنیا کی وجہ سے ہی وہ پھرتے ہیں دین کو بیچا جاتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی آج پیر گمراہ ہے دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے مولوی حق بیان نہیں کرتا دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیا کمانا اسلام اس کی مذمت نہیں کرتا بلکہ اسے تو اسلام نے سورہ نساء میں اور دیگر جگہوں پہ کہ یہ سبب قیام ہے ولا تو سفہ اموالکملتی جا قیامن یہ تو سبب قیام ہے یہ تو زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ایک سبب ہے اسی لیے جو لوگ وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو اصل میں یہ اپنے آپ کو زریل اور رسوا کرتے ہیں ایک عالم سے کسی نے کہا کہ دنیا کماتے ہوئے آپ دنیا دار ہو گئے تو اس نے کہا کہ اسی مال کی وجہ سے میں دنیا داروں کے سامنے ذلت سے بچا ہوا ہوں اسی دنیا نے مجھے دنیا کی ذلت سے بچائے رکھا ہے تو دنیا کی دنیا کمانا اسلام اس کی مزمت نہیں کرتا قرآن جو مزمت کرتا ہے تو وہ اس کی محبت میں گرفتار ہونا کہ تمہیں نہ اللہ کی عبادت کا وقت ملے نہ قرآن کو سیکھنے کا وقت ملے نہ پیغمبر کی تعلیمات کو سیکھنے کا وقت ملے اور دنیا میں صرف مال کمانے کے لیے ہی ایک بندے نے اپنے آپ سے مشین بنائی رکھی ہے اور بس صرف کمانا ہی اس کی دنیا کا مقصد ہے حالانکہ ایسا نہیں ان نماحات الحیات و دنیا متا بے شک یہ دنیا کی زندگی متا یہ چند روزہ فائدہ اٹھانا ہے وہ ان آخرت ہی دار القرار اور بے شک آخرت وہی مستقل رہنے کی جگہ ہے ہی دار القرار تو پھر کوئی اگر جنت میں جاتا ہے تو وہ بھی دار القرار ہے یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ اور اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو وہی جہنم میں بھی مستقل رہنے کی جگہ ہے دنیا یہ فانی ہونے والی ہے اور دار القرار کہ جو مستقل رہنے کی جگہ ہے وہ آخرت کی زندگی ہے وہرت ہی یہ دار القرار اور بے شک آخرت وہی مستقل ٹھکانہ ہے من عمل سئی فلا فلازا اللہ مثلها یہ آخرت اگر وہ دار القرار ہے تو وہاں پہ لوگوں کو بدلہ کیسے دیا جائے گا کس اصول کے تحت اصول یہ, ہے من عمل یہ اسی وقرت یہ دار القرار اس کی وضاحت کی جا رہی ہے من عمل سئی تو جس نے عمل کیا شرک کا سید برائی کا فلا یجزاء اور سب سے بڑی برائی وہ شرک ہے فلا یجزاء الا مثلها تو بدلہ نہیں دیا جائے گا اسے مگر اسی کے مانن یعنی اس میں اللہ زیادتی نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کا عادل ہے ومن عمل صالحا من ذکر ان او انث اور جس نے عمل کیا نیک خواب وہ مرد ہو یا عورت ہو شرط یہ ہے وہ وہ مومن ہو کیونکہ عمل صالح کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے فلاد خنون الجنت تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں یورزقہ بغیر حساب اور انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں بغیر حساب بغیر حساب, بغیر حساب کے یعنی بے شمار اور یا اس پر ان کے ساتھ کوئی حساب نہیں کیا جائے گا کہ تم نے زیادہ کیوں کھایا یا زیادہ کیوں استعمال کیا قومی میری قوم مالی جاتی اور مجھے کیا ہوا ہے اصل میں یہ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ بندہ جب اپنے مخاطب کو خطاب کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو وہ یا اپنی طرف وہ اشارہ کرتا ہے جیسے صاحب یاسین نے کہا تھا وہ مالی اللہ آبد الدی حالانکہ مال کم کیا وجہ ہے تو کیا بات ہے اور کیا وجہ ہے تم لوگوں کو کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم عبادت نہیں کرتے تو یہاں پہ بھی مالی اور مجھے کیا ہوا ہے یعنی یہ کیا بات ہے کہ ادعوکم کم اصل میں ان کو خطاب کرنا مقصود ہے ادعوکم ال الن کہ میں دعوت دیتا ہوں تمہیں نجات کی طرف عربی جو اصل لفظ ہے تو وہ نجات ہے اردو میں یہی لفظ نجات کے طور پہ پڑا جاتا ہے یہ نون کے کسرے کے ساتھ اور نجات کو نجات اس وجہ سے کہ اصل میں نجات یہ بلند جگہ کو کہتے ہیں جب انسان پانی کا بہاؤ آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انسان اونچی جگہ پہ چڑھ جاتا ہے اسی لیے بچتا ہے اس سے جیسے فرعون کے لیے فلیو منونج جی کا تو وہاں پہ نونج کا نجات یعنی بلند جگہ پہ اس کے بدن کو ڈالنا کہ دریا میں غرق ہونے کے بعد اسے بلند جگہ پر وہ ڈال دیا گیا تو نجات اور پھر حاصل مانا یعنی کسی چیز سے بچنا مالی ادعوکم ال الن کیا ہوا ہے مجھے کہ میں دعوت دیتا ہوں تمہیں ال نہ نجات کی طرف یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی طرف وہ تدرون النار اور تم مجھے بلاتے ہو النار آگ کی طرف وہ کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف اور تم مجھے آگ کی طرف آگ کی طرف بلانا تم لوگوں کا یہ ہے تم بلاتے ہو مجھے لے اکو تاکہ میں انکار کروں اللہ کی توحید کا اللہ کی وحدانیت کا وہ عشر کبھی ہی اور میں حصہ دار ٹہراؤں اس کے ساتھ ماں اسے ئی سلی علمن کہ علم ہے میرے پاس اس پر اس حصہ دار ٹہرانے پر کوئی دلیل کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے اور بے دلیل میں شرک کرتا ہوں وہ انا کم العزیز الغفار اور میں بلاتا ہوں تمہیں اس غالب ذات کی طرف اس میں وہ تحدید اور تخویف دی, دی جا رہی ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو وہ غالب ہے پکڑ لے گا الغفار اور ساتھ میں ترغیب بھی دیتا ہے بڑا بخشنے والا لا جرما لا لاجرام اصل میں یہ حق کے معنوں میں آتا ہے یعنی جس طرح انا اور انا یہ آتے ہیں تو یہاں پہ لاجرام یقیناً بے شک حق لا شک کفی لا لاجر بے شک حق بات یہ ہے ان نما تدنی کہ بے شک وہ کہ تم لوگ مجھے بلاتے ہو الیہی ہی اس الح کی طرف یعنی جس اللہ کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اور جن آلیہ کے شرک کی طرف تم لوگ مجھے دعوت دیتے ہو لئی سلح دعوتن فی دنیا ولا فل آخرا نہیں ہے ان کے لیے دعوتن پکار لئی سلہ دعوتن یا مستجابتن نہیں ہے ان کے لیے پکار قبول کی جانے والی دنیا دنیا میں ولا فل آخرہ اور نہ آخرت میں یہ بالکل ویسے ہی آیت ہے جس طرح سورہ فاتر میں گزرا ان تدم لسم ادوا کہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں وَالَّذِينَ, مِن دُونِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قِتمِير کہ جنہیں تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو تو وہ خجور کی گٹھلی کے اس ادنہ شئے کے بھی مالک نہیں ہیں اس چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری فریاد سنتے نہیں اور اگر سن لے مستجابو لکم مستجابو لکم تو وہ تمہاری فریاد قبول نہیں کر سکتے اسی طرح سورہ احکاف آیت نمبر پانچ میں آ جائے گا ومن عدال ملتا مل جیب الہو القیاما کہ اگر بروز قیامت تک یہ انہیں پکارے بروز قیامت تک وہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتے تو یہاں پہ بھی جن کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو جن آلیہ کی طرف کہ میں انہیں پکاروں لئی سلح دعوتن آخرا نہیں ہے ان کے لیے پکار قبول کرنے والی یعنی وہ اس پکار کو قبول کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے لئی سلہ دعوت نہیں ہے ان کے لیے یہ ایسی پکار کے جو قبول کی جائے یعنی ان میں قبول کرنے کی اور اس فریاد کو ماننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میرے کام آ سکیں نہ ہی دنیا میں وہ میرے کوئی کام آ سکتے ہیں ولا اور نہ ہی آخرت میں وہ نمارت دنا اہ اِلَ اور بے شک ہمارا لوٹنا الا اللہ اللہ کی طرف ہے هُمْ أصحاب النار اور بے حد سے تجاوز کرنے والے وہی جہنمی ہیں اور یہاں پہ حد سے تجاوز یہ شرک ہے اور غیروں کو بلانا ہے اپنی حاجتوں میں فستس قریب تم لوگ یاد کرو گے ماں وہ باتیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں یعنی میری باتوں کی قدر تو ابھی تم لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہی لیکن میری باتوں کی قدر ان قریب کر لوگے اور پھر میری یہ باتیں ان کی حقانیت اور صداقت یہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ افوید و امری اللہ اور اس میں ایک مبلق وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اس کی یہ باتیں اور یہ تقریر سنی تو انہوں نے اسے قتل کرنے کی تحدید دی اور دمکایا کہ تم بھی ایسی باتیں کرتے ہو اور اب تمہاری خیر نہیں تو یہ اسی موقع پر اس نے کہا ہے اور میں سپورٹ کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف یعنی میں اپنے آپ کو اللہ کے اللہ کے اللہ پر اللہ کی طرف سپورٹ کرتا ہوں یعنی میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں تم لوگوں کے ان دمکانے سے اور تم لوگوں کے شر سے وہ مجھے بچائے گا وہ افو امری الا عام طور پہ مولوی صاحبان جب وہ اکثر فرض نماز کے بعد جب وہ منہ پھیر لیتے ہیں مختلفوں کی جانب تو حالانکہ اس پر ہم پہلے بھی سورہ آراف میں گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں مساجد میں دعا کرنے کا یہ جو طریقہ ہے تو مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ان کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں اسے دعا پڑھنا تو کہا جا سکتا ہے دعا مانگنا نہیں کہا جا سکتا تو مولوی صاحب پہلے الحمد تو چند کلمات وہ کہہ دیتا ہے تو بعض تو وہ جہرن کلمات وہ کہتے ہیں اور بعض کچھ کلمات کہہ کے پھر درمیان میں وہ خاموش ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں عموماً قرآن کی وہ آیات وہ کہتا ہے کہ جو عام طور پہ عذاب سے متعلق ہیں تو کبھی کہتا ہے رب نفتح تہ بے قومنا وانت قونا خیر الفاتحین حالانکہ یہ بھی عذاب کے موقع پر حضرت شعیب نے کہا تھا یا اسی طرح یہاں پہ بھی میں اپنا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں یعنی اگر تم لوگ مجھے مارتے ہو اگر تم لوگ مجھے دمکا رہے ہو تو میں اپنی جان یہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں یعنی تم لوگ پھر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ میں بھی اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ یہ تو میرا خیال نہیں کرتے بس اللہ ان کے ساتھ تو ہی سمجھ لے وہ امری ا اللہ اور میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو اہ اللہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برائے ابن آزب سے یہ دعا ہے کہ اور یہ بھی پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں یہ دعا ہی ہم نے ذکر کی تھی اللہ کے پیغمبر جب وہ رات کو لیٹتے تو وہ یہ کلمات کہتے اللہ مسلم تو نفسی اللہ کا فوس تو امری علئی کا وہری علئی کا رغ بتن و رح بتن علیکا, علیکا, علیکا لامل من اللہ علئی کا تو اس میں یہ آتا ہے وہ فوس تو امری علئی کا اور اے اللہ میں اپنے تمام معاملات وہ تیرے سپرد کرتا ہوں اور پھر آخر میں آمن تو بے کتابی انزلتا بنبی کل ارسلتا اگر ایک انسان یہ کلمات یہ پڑھے فم ماتا ماتا الفطرا ایک انسان اگر سوتے وقت یہ کلمات پڑھے حدیث میں آتا ہے تو یہ فطرت اسلام پہ مرا اگر وہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے وہ سویا ہے وہ افویز و امری إِلَ ا اور میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللّہ اللہ کی جانب ان اللہ بصیرم بل اور بے شک اللہ وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے فوقا اللہ سیات ماں مکرو تو بچایا اسے اللہ نے سیات ماں مکرو برائیوں سے ماں مکرو وہ جو انہوں نے تدبیر کی تھی اب یہاں پہ اس کی جانب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے رجول مومن کو ان کی فرعونیوں کی تدبیر سے کیسے بچایا لیکن ایک قول وہ یہ بھی ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اسے بھی توفیق دی حضرت موسا کے ساتھ ہجرت کرنے کی اور جیسے فرعونی اور فرعون اور اس کا لشکر وہ تباہ ہوا اور اس نے بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور اسی طرح دیگر اقوال بھی ہیں فوقا اللہ و سیاحت امام مقصد یہ ہے کہ فرعون اگر اسے مارنا بھی چاہتا تھا لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی تو بچایا اسے اللہ نے سیاحت ان برائیوں سے ما مکرو جو انہوں نے تدبیر کی تھی وہ فرعون سوء العذاب اور گھیر لیا اور نازل ہوا فرعونیوں پر سو الازاب برا آزاب اور گھیر لیا فرعونیوں کو برے آزاب نے وہ سوء العذاب کیا ہے وہ یہ ہے انا ردون علیہ اور قرآن نے دیگر جگہوں پر فراون کی فرونیوں کی ہلاکت وہ ذکر کی ہے کہ دریا میں اور سمندر میں وہ غرق ہو گئے اور یہاں پہ سوء العذاب سے مراد ان کا عذاب قبر ہے کیونکہ اگلی آیت میں یہ اسی سوء العذاب کی وضاحت ہے انا اور یوردون آگ یوردون آلیہ پیش کی جاتی ہے ان پر علی پیش کیے جاتے ہیں یہ علیحا اس آگ پر یعرضون علیہ آگ یعرضون عالیہ پیش کیے جاتے ہیں یہ فرعونی علیہ اس آگ پر غدو و آشیا صبح اور شام اور یہ عذاب برزخ پر اور عذاب قبر پر اس لیے دلیل ہے کیونکہ آگے آنے والا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے ویومت مساطو اور جس دن وہ قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا یقالو کہا جائے گا اد آل فراؤنا داخل کرو فرعونیوں کو اشد العذاب سخت عذاب میں اور وہ قیامت کا عذاب ہوگا ہم نے اس سے پہلے جگہ جگہ عذاب قبر کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے یہ آیت یہ وہ اصل اصول آیت ہے عذاب قبر پہ یہ اہل سنت والجماعت وہ اسی آیت کو برزخ کے آذاب پر قبر میں عذاب ہونے پر یہ دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتے ہیں حالانکہ اس سے قبل جگہ جگہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن میں کم از کم اٹھارہ بیس آیات یہ برزخی عذاب پر اور قبر کے آذاب پر دلالت کرتے ہیں جو لوگ قبر کے آذاب سے انکار کرتے ہیں دراصل یہ اہل سنت والجماعت کے متفق علے جو صحاب قرآن سے جو عقیدہ ہے اور اسی طرح امت مسلمہ میں جو عقیدہ چلا آ رہا ہے تو یہ اس عقیدے کے منکر ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سے انکار پہلے پہل معتزلہ نے کیا تھا اور یا آج کے دور میں انہی کے نقشے قدم پر وہ چلنے والے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وحادل برزخل القبور۔ یہ آیت یہ اصل کبیر ہے یعنی یہ بہت بڑی اصل ہے بہت بڑی دلیل ہے اہل سنت کی دلائل میں سے کہ قبر میں اور برزخ میں آزاب ہوتا ہے قرطبی کہتے ہیں کہ جمہور علما کا اور جمہور امت کا کہ آلہ اندر برزخ کہ فرونی جو پیش کیے جاتے ہیں تو یہ برزخ میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس آیت میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ آشیا بظاہر تو یہ دو اوقات صبح اور شام لیکن مفسرین کہتے ہیں وہ ہادہ کنا تنوام کہ یہ دوام پر دلالت کرتا ہے یعنی صرف یہ دو اوقات نہیں بلکہ ہر وقت پیش کیے جاتے ہیں یہ آلیہ اس آگ پر صبح اور شام یعنی ہر وقت اسی لیے معنی میں ہم کہتے ہیں ہر وقت حالانکہ فرعونی یہ قبر میں دفن نہیں کیے گئے بلکہ پورا لاؤ لشکر یہ سمندر میں غرقاب ہوا ہے پھر بعد میں صرف فرعون کی جو لاش ہے جسے آج کل ممی کہتے ہیں تو اس کی وہ لاش جو مصر کے عجائب گھر میں وہ پڑی ہوئی ہے صرف بنی اسرائیل کو اور اسے نشان عبرت بنانے کے لیے اور بنی اسرائیل کہ ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے اس کی لاش کو وہ نکالا اللہ نے ایک بلند جگہ پہ پھینکی تھی اس کی لاش کہ جو آج تک دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہے حالانکہ یہ سارے یعنی اسے بھی قبر میں دفنایا نہیں گیا اور پورا اس کا لشکر وہ دریا میں غرقاب ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ آزاب برزخ پہ اور آزاب قبر پر دلیل ہے اسی لیے علامہ ابن قیم کتاب الروح میں وہ کہتے ہیں وما یم بگی علم یہ بات یہ جاننے کے لائق ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھے کہ ان آزاب القبری ہوا آزاب البرزخ یہ جو عذاب قبر ہے یہ آزاب قبر کی جو اصطلاح ہے تو جو لوگ صرف اس قبر کو جو ہمارے سامنے یہ مٹی کا ڈھیر بنا ہوا ہے جس میں ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں جو لوگ صرف اسی کو قبر قرار دیتے ہیں تو اصل میں یہ ایک آدھا قول یا نیم علم ہے علامہ ابن قیم کہتے ہیں ان عذاب ہوا عذاب البرزخ دراصل جو عذاب قبر ہے تو یہ آزاب برزخ ہے برزخ میں جو معاملہ ہوتا ہے عذاب قبر اسے کہتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں فکل مماتا تا مستحق کل ہر وہ شخص کے جو مرا اور جو عذاب کا مستحق ہے نہ لہو نصیب ہو من ہو اسے اس کا وہ عذاب کا حصہ وہ ملے گا وہ پہنچے گا کوبرا لم یقبر خواہ اسے قبر میں دفنا دیا جائے یا قبر میں نہ دفنایا جائے جیسے ہندو اسے نہیں دفناتے بلکہ جلا لیتے ہیں اور پھر گنگا اور جمنا میں بہا دیتے ہیں اس کی وہ راک کو فرونی اسی طرح کومینو وہ دریا میں غرق ہوئے ہیں تو کیا انہیں قبر کا عذاب نہیں اصل میں یہ برزخ کا معاملہ ہے ہاں قبر اس مٹی کے ڈیر پر بھی قبر کا اطلاق ہوتا ہے اسی لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں فلو پس اگر کسی شخص کو درندے کھا جائیں جنگل میں, او احرقا یا وہ آگ میں جل کر وہ راک ہو جائے حتی سارا رمادن و نسف ہوا اور وہ راکھ بن جائے اور وہ ہوا میں اڑ جائے اوسل ابا یا اسی سولی پر لٹکا دیا جائے اور پرندے اسے نوچ کر اس طرح تبت میں جو لوگ رہتے ہیں چائنا میں تو وہ مردے کو اسی طرح پرندوں کے لیے وہ گد کے لیے رکھ دیتے ہیں اور گد آ کر انہیں نوچ نوچ کر وہ کھا لیتے ہیں اسی طرح جو سمندر میں وہ غرق ہو کر مچھلیوں مچلی کی خوراک بن جائے وسل الااروح ہی وہ بدن ہی من الزاب تو اس کی روح کو بھی اور اس کے بدن کو آذاب پہنچے گا مایسل ال القبور وہ جو قبر میں پڑے مردوں کو جو عذاب پہنچتا ہے اب کیسے پہنچتا ہے قرآن کہتا ہے ولا کلّہ تشورون ہمیں اس کی کیفیت اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اسی لیے جو لوگ قبر کے حوالے سے وہ اس کی کیفیات بیان کرتے ہیں یہ قرآن اور سنت سے جہالت کی بڑی دلیل ہے اور آج اسی پر لوگوں کے مناظرے ہوتے ہیں شرح عقیدت و ابن بالعز الحنفی کی انہوں نے بڑی اچھی بحث کی ہے اصل میں العقیدت تحویہ امام ابو جعفر تحاوی کی ایک مختصر کتاب ہے جو عام طور پہ پڑھائی بھی جاتی ہے کہ جو چند صفات پر مشتمل ہے لیکن اس کی سب سے اچھی شرح جو ہے تو وہ ابن بلعز الحنفی نے کی ہے تو اس میں وہ ایک باب بانتے ہیں ال ایمانو بےآب القبر و نعیم یہ جو عذاب قبر کی اصل میں اصطلاح ہے یاد رکھے تو یہ آدھی اصطلاح ہے اصل میں آزاب قبر بھی ہے اور نعیم قبر بھی ہے یعنی قبر کی جو نعمتیں اور راحت ہے وہ بھی مراد ہے آزاب قبر سے مراد یہ نہیں اصل میں یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے آزاب قبر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف قبر میں مردوں کو صرف عذاب ہی دیا جاتا ہے بلکہ قبر میں ایمان والوں کو راحت شہداء کو پیغمبروں کو وہ راحت بھی دی جاتی ہے برزخ میں تو ابن ابلز الحنفی نے بھی یہی بات اور بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہے قبری ہوا آزاب البرزخ آزاب قبر اصل میں یہ آزاب برزخ ہے اور اسی طرح انہوں نے بھی آگے یہی بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں وما وردمن اجلاسی ہی وختلاف ادلا ہی ونح وزالے کا کہ یہ جو مردے کو بٹھانے کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں کہ منکر اور نکیر یہ فرشتے آتے ہیں اور مردے کو بٹھا دیتے ہیں اور اسی طرح جو مردہ اس پر آزاب قبر وہ شروع ہوتا ہے اور اس کی پسلیاں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں تو یہ سارا معاملہ یہ برزخ میں ہوتا ہے یعنی یہ برزخ میں ہوتا ہے وہاں پہ مردے کو بٹھانا اسی طرح اس کی پسلیوں کے اندر تو یہ تمام یہ برزخ کے معاملات ہیں یعنی یہ یہاں پہ نہیں ہوتا بلکہ یہ برزخ میں یہ تمام امور یہ انجام دیے جاتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تین جہان ہیں یہ تین دار ہیں دارالدنیا دار البرزخ و دار القرار آخرت اسی طرح دار برزخ اور دار دنیا اور ہر ایک کے احکام یہ الگ الگ ہیں تو یہاں پہ اناردون آلیہ آگ یہ پیش پیش کیے جاتے ہیں یہ فرونی ان کے تابے دار اس آگ پر اور بروز صبح اور شام یعنی ہر وقت اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ داخل کرو فرونیوں کو سخت عذاب میں وقال فراون یا ہمان ابن لی اور کہا فرعون نے کہ اے ہمان بناؤ میرے لیے ایک علیشان عمارت اور محل تاکہ میں پہنچوں الاسباب راستوں کو دروازوں کو یہ آسمان کے دروازوں کو آسمان کے راستوں کو فات تو لیا الا اللہ اور میں خبر لوں موسا کے الہ کی کہ آیا اس نے یقیناً اسے بھیجا ہے یا نہیں اور بے شک میں یقین کرتا ہوں اس پر جھوٹا ہونے کا کہ یہ جو کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ میرا خدا وہ عرش کے اوپر ہے میں اسے جھوٹا کہتا ہوں وہ کدالی کا زئی فراؤ و عملی ہی اور اسی طرح مزین کیا گیا تھا فرعون کو اس کا برا عمل اور اسے منع کیا گیا تھا آنے سبیل سیدھے راستے سے یہ وہ ختم قلب ہے ماقئی دو فراون اللہ فی تبا اور نہیں تھی فراون کی چال اور اس کی تدبیر مگر تباہی میں اور کہا او شخص نے کہ جو ایمان لایا وہ رجل مومن اے میری قوم میری تابے داری کرو اور میں دکھاتا ہوں تمہیں سبیل الرشاد بھلائی کا راستہ صحیح راستہ اے میری قوم بے شک یہ دنیا کی زندگی یہ چند روز فائدہ اٹھانا ہے اور بے شک آخرت وہی گھر ہے ہمیشہ رہنے کا من عمل سی جس نے عمل کیا برا یعنی شرک کا تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے مانن یہ اللہ کا عادل ہے اور جس نے عمل کیا نیک خواب و مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو یہ لوگ یہ داخل ہوں گے جنت میں اور رزق دیا جائے گا اسے جنت میں بغیر حساب بغیر حساب کے بے شمار اور اے میری قوم کیا ہوا ہے مجھے کہ میں دعوت دیتا ہوں تمہیں میں بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف اور تم لوگ مجھے بلاتے ہو جہنم کے آگ کی طرف تم بلاتے ہو مجھے تاکہ میں انکار کروں اللہ کی توحید کا اور حصہ دار ٹھہراؤں اس اللہ کے ساتھ انہیں کہ نہیں ہے میرے لیے اس پر کوئی دلیل اور میں دعوت دیتا ہوں تمہیں اور میں بلاتا ہوں تمہیں اس غالب ذات اور بڑے بخشنے والے ذات کی طرف غافرزم و قابل شدید الحقاب رتول لا جرمہ بے شک حق بات یہ ہے بے شک کہ بے شک وہ جو تم کہ بے شک وہ جو تم مجھے بلاتے ہو ان کی طرف یعنی ان کی عبادت کی طرف یا ان کی پکار کی طرف کہ اسے پکارو لئی سلہ دعوت نہیں ہے ان کے لیے کوئی پکار قبول کی جانے والی کہ وہ قبول نہیں کر سکتے ان کے اختیار میں ہے نہیں کہ وہ کسی کی کوئی دعوت وہ قبول کر سکیں پھر دنیا دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں اور بے شک ہمارا پلٹنا وہ اللہ کی طرف ہے اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے وہ جہنمی ہیں پسند قریب یاد کرو گے وہ بات کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی جانب ان اللہ بصیرم بال اعباد اور بے شک اللہ وہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو تو بچایا اللہ نے اس رجول مومن کو ان بری ان کی بری تدبیروں سے ان برائیوں سے کہ جو انہوں نے بری تدبیر کی تھی اس کے خلاف اور گھیر لیا فرونیوں کو برے عذاب نے اور وہ کیا ہے آگ آگونا پیش کیے جاتے ہیں یہ فرونی علیہ اس آگ پر صبح اور شام یعنی ہر وقت اور بروز اور جس دن تقوم تو قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ داخل کرو فرونیوں کو سخت عذاب میں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب المی